بتلو علیہم نب اللدی آتینہ ہُو اور بتلو تلاوت کرو پڑھ کر سناؤ علیہم ان پر نہ بریں اور نبا کہتے ہیں کسی اہم خبر کو اہم بات کو کہ پڑھ کر سناؤ ان کو خبر الذي اس شخص کی آتئی نہ ہو جس کو ہم نے دی آیاتینہ اپنی آیتیں یعنی اپنے آتوں آیتوں کا علم دیا اپنے احکامات کا علم دیا دین کا علم دیا اس کو فن خمن ہا بس ان سے نکل گیا ان سے ان کو اس نے چھوڑ دیا آیتوں کو فت باہ پس اس کا پیچھا کیا شیطان نے فقان من الغین پس وہ ہو گیا گمراہ لوگوں میں سے یہ کون شخص ہے جس کا اللہ تعالی بیان فماتا ہے کہ پڑھ کر سناؤ ان کو اس آدمی کا واقعہ کہ جو جس کو ہم نے آیتیں دیں اپنی اور وہ ان آیتوں سے نکل گیا ان کو اس نے چھوڑ دیا تفصیر میں مختلف واقعات ذکر کیے گئے ہیں ایک بل ابن بعورا بنی ع کے آدمی کا ذکر آتا ہے یہاں پر ذکر کر کیا جاتا ہے کہ جو بڑا ان کا یعنی کہ نیک آدمی تھا عالم تھا عالم تھا اور اس کے پاس اللہ تعالیٰ کا اسم عظم تھا اللہ تعالیٰ کا اسم آدم جانتا تھا جس اسم آدم کی وجہ سے وہ جو دعا کرتا اس کی دعا قبول ہوتی تو یہ شخص جو تھا یعنی کہ اگرچہ بنی عیسائیل میں سے تھا لیکن موسیٰ علیہ السلام کے خلاف ان کے دشمنوں کے ساتھ جا ملا جب موسیٰ اسلام بیت المقدس کو فتح کرنے جاتے ہیں تو وہاں پر جو امال وہ بڑے قدو قامت کی قوم تھی ان کے ساتھ جا ملتا ہے اور ان کے حق میں دعا کرتا ہے ان کے حق میں دعا کرتا ہے ان کی فتح کی ان کی نصرت کی اور علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے ہلاک ہونے کی ان کی شکست کی تو بعد یعنی علمان الفستین اکثر بلکہ اکثر الفستی نے اس کا ذکر کیا ہے اور بعد میں دوسرے کچھ لوگوں کا ذکر کیا ہے ایک درویش کا سیفی ابن راہب کا ذکر کیا ہے کہ وہ اس طرح کے اس کا مقصد ہے وہ مقصد مقصود سے تو اللہ کو حال یہاں پر چاہے کوئی شخص مقصود تھا کوئی شخص یعنی کہ خاص ہے جس کا ذکر ہوا ہے یا کہ قرآن صرف مثال دینا چاہتا ہے اور قرآن کا مقصد جس طرح ہم پہلے بھی ذکر کیا ہے کو کس سے کہانیاں بیان کرنا نہیں ہوتا قرآن کا مقصد لوگوں کو سبق اور عبرت دلانا ہوتا ہے تو اس لیے ممکن ہے کوئی شخص ہو سکتا ہے جس کی یہ صفت ہو یا جس کی کیفیت جو قرآن نے بیان کی ہے اس کی کیفیت ہو یا ممکن ہے کہ ویسے ہی قرآن نے مثال دی ہے ایسے شخص کی اگرچہ وہ حقیقت میں نہ تھا تو حملہ تعالی و علیم نب اللہی آتینہ ہو اور پڑھ کر سناؤ ان کو اس آدمی کی خبر کہ جس کو ہم نے دی اپنی آیتیں اور اپنے آئے تھے دیر سمراج یعنی ان کو دین کا علم دیا اس کو آیتوں کا علم دیا اللہ تعالیٰ کے احکامات کا علم اس کو دیا گیا لیکن اس نے اس علم کے ساتھ کیا کیا اس کے اعتقادوں کو پورا نہ کیا اس کے خلاف چلا فن صلاح قامن ان انصار ہوتا ہے کسی چیز سے نکل جانا سانپ جب اپنے اس کا جو اوپر کی جلد ہوتی ہے اس کا کور ہوتا ہے اسے نکل جاتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں ان سارا قاتل حیا کہ سانپ اپنی جلد سے نکل گیا اسی طرح جب کسی جانور کو دبا کرنے کے بعد اس کی کھال اتاری جاتی ہے تو اس کو بھی کیا کہتے ہیں سلخ اور اسی جی اس لیے جہاں پر جانور کو دبا کر کے ان کو ان کی کھالیں اتاری جاتی ہیں اس کو اس کو مسلخ کا نام دیتے ہیں سلاٹر اور جس کو انگلش میں کہتے ہیں اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں مسلخ یا مسالخ تو مسلخ کیوں ہے کیونکہ وہاں پر جانور کو کر کے ان کی کھالیں اتاری جاتی ہیں اور صلح کا یہ معنی ہم کو کیا مانا دیتا ہے کہ جس میں آدمی کلی طور پر اس چیز کو چھوڑ دیتا ہے یعنی کہ وہ کسی حد تک اس پر عمل پیرا ہو بلکہ کلی طور پر اس کو اس سے نکل جانا اور اس میں دو طرح کے لوگ مراد ہیں یا تو کلی طور پر کافر مراد ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ کے جن کے پاس دین آتا ہے وہی آتی ہے اللہ کے نبی ان کے پاس اللہ کی تعلیمات لے کر آتے ہیں لیکن ان کو جٹلاتے ہیں انکار کرتے ہیں تو اس اس لحاظ سے وہ اللہ تعالیٰ کی عوایتوں سے کلی طور پر نکل جاتے ہیں یا پھر اس سے مراد وہ ایسے یعنی کہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے دین کا علم دیا ہوتا ہے لیکن وہ علم کے خلاف چلتے ہیں ان کا مقصد صرف اور صرف دنیا اور مادہ پرستی ہوتا ہے اپنی دنیا کا حصول ہوتا ہے پیٹ پرستی ہوتا ہے تو اس کے لیے پھر ان کو دین کی کوئی فکر نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے یعنی اللہ کے دین کو وہ صرف اپنی دنیا کمانے کا ذریعہ بنا لیتے ہیں اس سے بڑھ کر ان کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا تو یہ بھی وہ لوگ ہے کہ جو دین سے یعنی اللہ کے احکام سے نکلتے ہیں تو اللہ سماتا ہے کہ ان کو پڑھ کر سناؤ اس آدمی کی یعنی کے واقعہ یا اس خبر چاہے وہ بل باغر و بنی اسیل کا آدمی تھا یا کوئی دوسرا تھا تو اللہ مانتے ہیں کہ جو جس کو ہم نے اپنی آیتیں آ تعینہ ہو آیاتینہ جس کو ہم نے اپنی آیتیں دیں اور اللہ تعالیٰ کے دین کا علم مل جانا یہ کسی انسان پر اللہ کی سب سے سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کے دین کا علم مل جانا اس لیے اللہ کے ربیّۂ صلاح صاحب نے کیا فرمایا معیور دِلّہ ہوبِ خیرن و فقی ہوف دین کہ اللہ کسی آدمی سے خیر و بلائی چاہتا ہے تو اس کو دین کی سمجھ دیتا ہے دین کا علم دیتا ہے تو دین کا علم مل جانا اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے لیکن جب انسان اللہ کی اس نعمت کی قدردانی نہیں کرتا اس کے خلاف چلتا ہے جو اس کو علم دیا گیا تھا اس علم کے تقادوں کو پورا نہیں کرتا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی مثال دیتا ہے فن صلاح خمنہ اس سے نکل جاتا ہے اس سے نکلنے کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے فعت بآشیطان تو پھر شیطان اس کا پیچھا کرتا ہے شیطان اس کا پیچھا کرتا ہے یعنی جیسے یعنی کہ جیسے کہ یہ شیطان کا خود جو ہے رہنما بن جاتا ہے چیزیں شیطان اس کو چلائے بلکہ یہ شیطان کو چلانے والا ہوتا ہے اور حقیقت یہی ہے کہ جب کوئی اہل علم میں سے جس کو علم ملا ہو اس کو وہ بگڑتا ہے اس قدر بگاڑ پیدا ہوتا ہے اس کا بگاڑ کسی عام انسان کا بگاڑ نہیں ہے اس کا بگاڑ جو ہے وہ پھر پوری امت کا بگاڑ ہوتا ہے <coughs> اسی بات یعنی کہ جس طرح عبداللہ مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ حل افسد الدینہ کے دین کو بگاڑنے والے اور کون ہیں اللہ علماء و رحبانحا کہ اللہ ملوک وعلماء یسوئی و رحبانحا کے بادشاہ لیڈر اور علماء یسوع جو ہے اور جو درویش قسم کے پیر قسم کے گمراہ کن قسم کے پیر یہ لوگ ہیں کہ جو اصل دین کو بگاڑنے والے ہیں اور ہر دین کی آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں آپ کو یہی نظر آئے گا کہ ہر دین کی تباہی کرنے والے عام لوگ نہیں ہوتے عوام الناس نہیں ہوتے ان کے گمراہ کن قسم کے علماء ہوتے ہیں ان کے گمراہ کن قسم کے ملا اور پیر ہوتے ہیں جس کا قرآن کریم طرف ماتا آت میں اللہ طرف آتا ہے دوسیات میں یا یو الزین آمن اللہ تعالی اہل ایمان کو مخاطب کر کے ان کو تمبی کرنے کے لیے ان کثیر امن الحبار اب بے شک بہت سے پیر اور ملا ملہ اور پیر لیا کنون اموال اللہ سے بالباطل لوگوں کے حرام طریقوں سے باطل طریقوں سے مال کھاتے ہیں طرح طرح کی بدعات ان کو سنا کر ان کے طرح طرح کے دین کے ان کو اپنے خود ساختہ دین کو گھڑ کر بتا کر بے صدعان صبیل اللہ ان کے مال بھی مٹھورتے ہیں ان کے مال بھی ہتھیارتے ہیں اور ان کو اللہ کے دین سے بھی روکتے ہیں ان کو گمراہ کرتے ہیں تو یہاں پر جو قابل غور چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا گمراہ کن قسم کے پیروں و ملاؤں کا اور خطاب کیا اہل ایمان کو کس لیے <تصفح> ان کو تمبی کرنے کے لیے کہ کہیں کسی کے چوگے سے اس کی پگڑی سے اس کے علم کے اس کی باتوں سے دھوکہ نہ کھا لیں اور یہ دیکھیں کہ وہ کیا بات کر رہا ہے اس کے وہ کدھر جا رہا ہے اس کا منہج کیا ہے اور یہی حقیقت میں شیطان کا سب سے بڑا جال جو ہے سب سے بڑا جال ہر دور میں یہی رہا ہے کہ گمراہ کن قسم کے پیروں مللاؤں کے ذریعے عوام الناس کو لوگوں کو گمراہ کرنا ان کو دین سے بہکانا اور یعنی ایسے مللاؤں کو ایسے یعنی کہ گمراہ کن قسم کے لیڈروں کو ان کو جو ہے روحانی یعنی کہ اس کا تقدس کا اس طرح کا ان کو یعنی کہ یہ تصور دے کر لوگوں کو کہ جو کچھ یہ کہہ دے یہ مینوان حق اور سچ ہے اس میں آپ کو کس طرح کی سوچ و فکر کرنے کی ضرورت نہیں اور آپ یہ دیکھیے اپنے ماحول پر نظر ڈال کے دیکھیے کہ کیسے کیسے گمراہ کن قسم کے پیر اور ملا کیسی کیسی گمراہ کن قسم کی ان کی باتیں ہوتی ہیں کہ جس کو عقل بھی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی دین میں ہونا تو اس کے دور کی بات ہے لیکن پھر بھی لوگ کس انداز سے اندھے ہو کر ان کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں اور کوئی کوئی دس بیس سو ہزار نہیں بلکہ لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں کس انداز سے اندھے ہو کر ان کا پیچھا کر رہے ہوتے ہیں کس بات کی دلیل ہے کہ کس طرح شیطان جو ہے اس کا یہ جال اس کا یہ پراپر اس کا یہ ہتھ جو ہے کامیاب ہے کس طرح کے لوگوں سے جو ہے ان کا دین بگاڑنا ان کو گمراہ کرنا تو اللہ تعالیٰ محاطف اطباح شیطوان کہ جب یہ بدبخت جس کو علم دیا گیا تھا اس علم کے خلاف چلا تو پھر نہ کہ وہ شیطان اس کا لیڈر تھا بلکہ یہ شیطان کا لیڈر بن گیا یہ شیطان کا لیڈر بن گیا شیطان بھی شاید وہ چیزیں نہ سوچ سکتا ہو وہ چیزیں نہ کر سکتا ہو جو اس طرح کے گمراہ کن قسم کے ملہ یہ گمراہ کن قسم کے پیر اور یہ گمراہ کن قسم کے لیڈر جو ہے وہ یہ کرتے ہیں <تصفح> اور یہ اس میں حقیقت میں بہت بڑی انسانوں کے کی لوگوں کے لیے تمبی ہے اس بات کی کہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس کے پیچھے چل رہے ہیں کس کی باتیں سن رہے ہیں اگر یہ ہر دور میں رہا ہے گمراہی کا یہ انداز اور یہ گمراہی کا طریقہ شیطان کا لیکن خصوصاً آج کے سوشل میڈیا کے دور میں کہ جب ہر کوئی اپنا اکاؤنٹ بنا کے فیس بک پر یوٹیوب پر اور اس طرح کی چیزوں پر وہ لوگوں کو گمراہ پھیلا رہا ہے نہ علم کی ضرورت ہے نہ کسی اس کو کسی ڈگری سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہے اور اس انداز سے لوگوں کو ان بہکانے کا اس کا سلسلہ چل رہا ہے تو اس لیے صرف دین کے نام سے نہ دیکھیں کہ صرف دین کی بات ہے بلکہ یہ دیکھیں یہ بات ہے کیا بات کرنے والا کون ہے بات کرنے والا کون ہے اس کا عقیدہ منہج کیا ہے تو یہ سب سے بنیادی چیز یہ ہے اس لیے سابقہ زمانوں سے لے کر پہلی صدیوں سے لے کر علما علماء حق نے سختی سے منع کیا کہ کبھی بھی بتتیوں کے ساتھ گمراہ کن قسم کے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو اگرچہ ان کے پاس بڑا علم بھی ہو اگرچہ ان کے پاس بڑا علم بھی ہو تب بھی ان سے علم حاصل نہ کرو اور اسی لیے سعید ابن جبیر اور بار تابعین کا کہنا ہے کہ ہم اس سے پہلے جو ہے وہ لوگوں سے سن اپنے اسناد کے بارے میں پوچھتے تھے حدیث کسی نے بیان کر دی اللہ کے نبی السلام کی طرح کر کے لے لیتے تھے لیکن جب گمراہیاں پیدا ہوئیں فتنے پیدا ہوئے تو اس وقت ہم کہتے تھے کہ جس کی طرف سے تم حدیث روایت کر رہے ہو ہمیں بتاؤ کون ہے ہمیں بتاؤ کہ حدیث کو روایت کرنے والا کون ہے کہاں سے تم نے اس حدیث کو لیا ہے تو کہتے کہ اگر حدیث جو ہے کسی اہل حق کی طرف منصوب کی جاتی کہ واقع فلاں کسی نیک متقی اور کتاب و سنت پر چلنے والے عالم کی طرف منصوب کی جاتی تو اس کو لیا لیا جاتا اور اگر کسی بتی کی طرف اس طرح کے لوگوں کی طرف منسوخ کی جاتی ہے حدیث کے فلاں نے وید کی ہے فلاں نے بتائی ہے تو اس کو رد کر دیا جاتا کسی رد کیا جاتا ہے اس لیے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے اس لیے کہ یہ گمراہ کن قسم کے آدمی کی طرف سے آئی ہے تو کوئی دور کی بات نہیں کہ اس نے اپنی اس گمراہی اس کے اندر شامل کر دی ہو تو یا اس طرح کی بات کی ہو تو اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ پہلی صدیوں سے لے کر علماء نے اس بات پر تنبی کی ہے کہ گمراہ کن قسم کے ملاؤں سے علماء سے, علماء سے علم حاصل نہ کیا جائے ان سے دین لیا جائے کیونکہ ان سے دین لینے کا مانا جہنم کا رستہ ہے سیدھا کا سیدھا سیدھا سیدھا جہنم کو رستہ ہے کہ وہ خود جو گمراہ وہ آپ کو کہاں عدایت پر چلائیں گے تو اس لیے یہاں پر بہت بڑی تمبی ہے اس بات کی ایسے لوگوں سے ایسے گمراہ کو ان قسم کے, کے ملاؤں سے ان سے بچنے کی چاہے وہ دین کا لبادہ اڑ کر آتے ہیں اور بعد کا تقوی نیکی کا لبادہ پہن کر آتے ہیں تو ضرورت ہے ان کو دیکھنے کی کہ ان کا عقیدہ کیا ہے منج کیا ہے اس بات صلی کا کہنا ہے کہ کسی کی بھی کبھی تعریف نہ کرو جب تک اس کا عقیدہ منہ نہ دیکھو کہ اس کا عقیدہ کیا ہے وہ کس طریقے پر چلتا ہے قرآن سنت قرآن و سنت پر چلنے کا اس کا انداز کیا ہے جب تک یہ چیزیں دیکھ لو اس وقت تک نہ اس کے پاس بیٹھو نہ اسے علم حاصل کرو نہ اس کی کوئی تعریف کرو اگر اس کے کتنے بڑے کارنامے کیوں نہ ہوں تو کیونکہ اس وقت اگر وہ حق پر نہیں ہے کتاب و سنت کے منہج پر نہیں ہے علم جو اس کو دیا گیا ہے اس کے تقادوں پر نہیں چل رہا تو پھر وہ نہ کہ شیطان ہے بلکہ شیطان کا بھی لیڈر ہے تو یہاں پر یعنی کہ واضح الفاظ ہے کہ شیطان پھر اس کا پیچھا کرتا ہے فقان ابلاغین پس ہو جاتا ہے وہ غاوین گمراہ کرنے والوں میں سے یعنی کہ صرف گمراہ ہونے والوں میں سے بلکہ گمراہ کرنے والوں میں سے ہو جاتا ہے تو جس میں تمبی اس بات کی کہ ایسے گمراہوں سے کس قدر انسان کو بچ کر رہنے کی ضرورت ہے بلوشی انا الارفا انا ہو اللہ ماتا ہے کہ اگر ہم چاہتے لارفا انا تو ہم اسے جو آئے اس کو دی گئی تھی جو اسے جو علم ملا تھا اس علم سے اس کو ہم اٹھا دیتے اس کو عروج دیتے اس کو اونچا کرتے دنیا میں عزت و وقار دیتے اور آخرت میں اس کے درجات بلند ہوتے ولاکنہ ہوں اخلد الاََرد لیکن بلاکنہ لیکن, لیکن, لیکن وہ اخلاد الارض کیا معنی؟ کہ زمین کی طرف چمٹ گیا کہ زمین کی طرف چمٹنے کا معنی کہ دنیا اور مادہ پرستی میں جا پڑا پیٹ پرستی میں جا پڑا یہ مانا اخلادہ کیونکہ زمین کی طرف چمٹنے کا معنی قرآن کے لیے میں جہاں بھی آتا ہے صورت میں اللہ نے ذکر کیا ہے آئی آئی الدین اب المالک عیدا قیلک منفی روفی ساقل من تم لڑا وہاں پر کیا ہے کہ تم زمین کی طرف بوجھر ہو جاتے ہو زمین کی طرف بھاری پڑ جاتے ہو کیا مطلب کہ دنیا کی لذتیں دنیا کے فائدے دنیا کی حوث اور یہ چیزیں تمہارے اوپر غالب آ جاتی ہیں ان کو حاصل کرنا ان کی خاطر یہ چیزیں تمہارے اوپر غالب آ جاتی ہیں اور اصل جو دین اللہ کے دین کا کرنے کا کام ہے اللہ کے دین کی خاطر قربانیاں دینا جان قربان کرنا مال قربان کرنا یہ چیزیں تم چھوڑ دیتے ہو تو یہاں پر بھی بلا کرنا ہو اخردہ لیکن وہ زمین کی طرف یعنی کہ او او زمین کی طرف چمٹ گیا یا زمین کی طرف زمین کا ہو کے رہ گیا دوسرے الفاظ میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ زمین کا ہو کے رہ گیا یعنی وہ اپنی پیٹ پرستی مادہ پرستی اور دنیا پرستی میں پڑ جا پڑا بتباہ ہوا اور پیروی کی اس نے اپنی خواہشات کی تو اس سے معلوم کیا ہوا کہ اصل اللہ اللہ کے دین کا علم جو ہے اللہ تعالیٰ کے قرآن کا سنت کا علم جو ہے وہ انسان کو اونچا کرتا اٹھاتا ہے اس سے متعلق تعالیٰ بنوشی ان ال ہو بیہ اگر ہم چاہتے تو اس کو ہم ان آیتوں سے بلند کرتے اس کی وجہ سے اس کو عزت و شان دیتے اس کو دنیا آخرت میں اس کو اونچا کرتے تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کا دین اور دین کا علم انسان کو اونچا کرتا اور کوئی شک نہیں آپ دیکھ لیجئے کسی بھی دور میں صحابہ کرام کا دور ہو یا اس کے بعد کا دور ہو اگر کسی کسان و منظرت دنیا کے اندر بھی اللہ نے اونچی کی آخرت سے پہلے تو وہ اسی علم کے ذریعے کی ہے ان کے مقابلے میں بڑے بڑے مالدار لوگ گزرے ہیں بڑے بڑے حتیٰ کے بادشاہ بھی بڑی کرسیاں حکومتوں والے ان کا بھی ذکر ہو ان کا بھی ان کا ذکر جو ان کا نام مٹ گیا لیکن علم ہے جس نے لوگوں کو مرنے کے بعد بھی سیکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں سال تک بلکہ قیامت تک ان کے نام کو زندہ کر دیا تو علم ہے اللہ کے دین کا جو انسان کو ہمیشہ اونچا کرتا ہے لیکن بشرتے کہ انسان اس علم پر عمل پیرا ہو اگر اس علم پر عمل پیرا ہوتا ہے تو انسان کو دنیا کے اندر آخرت میں بھی علم اونچا کرتا ہے لیکن جب انسان اس علم کے پیچھے دنیا سمیٹتا ہے اخرد زمین کا ہو کے رہ جاتا ہے اور مادہ پرستی اس کے اندر آتی ہے اور دین کو جو ہے وہ دنیا کمانے کا ذریعہ بنا لیتا ہے جس طرح کے عام عموماً گمراہ کن قسم کے, کے ملاؤں پیروں کا حال ہوتا ہے کہ آئے دن بدعات گھڑنی آئے دن دین کے اندر کوئی نئے نئے شوشے چھوڑنے اور نئی نئی بدعات اس طرح کی ایجاد کر کے لوگوں کو کس طریقے سے ان کے مال ہتھیانے کہ کس طریقے سے لوگوں کا مال سمیٹا جائے تو اس طرح کے لوگ نہ تو ان کے اپنے پاس ہدایت ہوتی ہے اور نہ ان سے کسی کو ہدایت مل سکتی ہے بلکہ وہ لوگوں کو گمراہ کرنے کا ذریعہ ہوتے ہیں تو زمین کا جو ہو کر رہ جاتے ہیں اور اپنی خواہشات کا پیچھا کرتے ہیں تو پھر جس قدر اللہ تعالی علم کے ذریعے سے لوگوں کو اونچا کرتا ہے اسی قدر پھر ان کو ذریعہ خوار کرتا ہے اور یہ اللہ تعالی کا نظام ہے کہ اللہ تعالی اگر کسی چیز کی وجہ سے کسی کو بہت زیادہ بلندی اور عروج دیتا ہے اس پر عمل پیرا ہونے کی وجہ سے اس کے ساتھ چلنے کی وجہ سے تو اس کی مخالفت کی بنیاد پر اسی قدر اس کے ذلط خواری ملتی ہے اس لیے علاقے میں صلی اللہ علیہ صاحب نے کیا فرمایا انََ اللہ عرفہ و بحاد الکتابی اور بےحد القرآنی کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے لوگوں کو کچھ قوموں کو عروج دیتا ہے ان کو اونچا اٹھاتا ہے ان کو عزت وقار دیتا ہے میرے وہ بھی آخرین اور دوسرے لوگ ہیں کہ جن کو اسی قرآن کی وجہ سے و خوار کیا جاتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تو مایا اللہ تعالیٰ بلوشی عنا رفعبا اگر ہم چاہتے تو اس کو اس علم کے ذریعے سے اونچا کرتے عنایتوں کے ذریعے سے ملا کنہ ہو لیکن جب وہ زمین کا ہو کے رہ گیا اور مادہ پرستی دنیا پرستی اس کے اندر آ گئی تو و تبا ہوا اپنی پیروی کی اس نے خواہشات کی تو اس کے پھر مثال کیسے ہے اللہ اس کے مثال دیتا ہے پماسل کماسل الکلب اس کی مثال ہے کتے کی مثال اس کی مثال کتے کی مثال ہے اور اس سے پہلے کہ کتے کی مثال کیا ہے صرف کتے کے ساتھ اس کی مثال دیا جانا ہی جو ہے اس کے ذریل اس کی حقارت اس کی کمینگیل کے لیے کافی ہے کس طرح کے گمراہ کم قسم کے پیر ملا یہ لیڈر کون ہیں کتوں کی طرح ہے۔ ان مثال کتوں کی مثال ہے کتے کی مثال کیا ہے کہ مسل کے بھی انتہا ملا رہے ہی, او ہی اگر تم اس کو کتے کو بغاؤ اس کو مارو تو تب بھی وہ ہانپے گا یا لہس کے معنی کیا ہوتا ہے زبان نکال کر ہانپنا تو کتے کو آپ دیکھتے ہیں کہ جب ہانپتا ہے تو کیسے ہانپتا ہے زبان نکال کر ہانپتا ہے تو اس کو تم بغاؤ اس کو مارو یعنی کہ اس کو اس طرح کا کرو تب بھی وہ زبان نکال کر ہانپے گا وہ ان تترو کو یا اور اگر ویسے چھوڑ دو کتا بیٹھا بھی ہوگا تب بھی اس کی زبان باہر نکلی ہوگی اور ہانپ رہا ہوگا تو اللہ آپ اللہ تعالیٰ اس کی مثال کتے کی مثال ہے کہ جس کو تم بغاؤ مارو اس کو یعنی کہ یہ کام کرو تب بھی اس کی زبان نکلی ہوگی ہانپتے ہوئے اور اگر اس کو چھوڑ دو ویسے بھی تب بھی اس کی زبان نکلی ہوگی ہانپتے ہوئے مقصد کیا ہے کہ ایسے لوگوں کو اللہ کے دین کا علم حاصل ہونا یا نہ ہونا ان کے لیے ایک برابر ہے اگر یہ بات یہاں پر اہل علم کی ہے کہ جن کو علم دیا گیا اور اگر بات کافروں کی ہے جس طرح ہم نے ذکر کیا شروع میں کہ اس سے دو طرح کے لوگ مراد ہیں کہ کافر کافر مراد ہے جن کو اللہ کے دی اللہ کا دین آیا جن کے پاس وہی آئی اللہ کے نبی رسول آئے کتابیں آئیں لیکن انہوں نے ان کا انکار کیا جھٹلایا لایا ان کافروں کے بارے میں بھی اگر ان وہ مراد ہوں تو تب بھی کہ ان کافروں کو بھی اللہ کے دین ان کے پاس آئے ان کو دین کی تعلیمات دی جائیں یا نہ دی جائیں اللہ کا دین ان کو سنایا جائے ان کو سکھایا جائے نہ سکھایا جائے ان کا حال ایک برابر ہے یعنی مقصد کیا ہے کہ جو آدمی دنیا کا ہو کے رہ جاتا ہے چاہے وہ کافر ہو چاہے وہ عالم ہو یا کوئی عام آدمی بھی کیوں نہ ہو عام شخص بھی کیوں نہ ہو اس کے اوپر دین کا کوئی اثر نہیں اللہ کے آتوں کا کوئی اثر نہیں اللہ کی آیت ان کو پڑھ کر سناؤ یا نہ سناؤ ان کے لیے ایک برابر ہے سوا ان علیہ میں اندرتا ہوں کہ ان کے لیے برابر ہے تم ان کو اللہ کے عذاب سے ڈراؤ یا نہ ڈراؤ کس لیے کہ ان کے دل اندھے ہو چکے ہیں دنیا مادہ پرستی ان کے دل و دماغ پر چھا چکی ہوتی ہے ان کو صرف دنیا کی لذتے چاہیے دنیا کے مزے چاہیے ان سے ان کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ اللہ کا دین کیا ہے اور اللہ کی آیات کیا ہے اللہ کے کی احکام کیا ہے تو چاہے وہ کافر ہو یا کوئی ایسا گمراہ کن قسم کا عالم دین ہو یا کوئی عام دنیا پرست مادہ پرست آدمی ہو تو اللہ ماتا ان کی مثال ایسے ہے فماسر ہو کماسا اس کی مثال کتے کی مثال ہے ان تحمل ہی تحمل علی کے معنی اس کے اوپر کوئی آپ حملہ کرو اس کو بغاؤ دوڑاؤ یلحس تو دو زبان نکال کر ہاں پہ گا ہی اس کو تم چھوڑ دو ویسے ہی اس کو چھوڑے رکھو بیٹھا بھی ہوگا تب بھی یلحث وہ زبان نکال کے ہاں پہ گا ذالک کا القوم القم اللہ کردب آیاتینہ اللہ ہے کہ یہ مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے جٹلایا ہماری آیتوں کو اس جٹلانے کا جس بتایا دونوں طرح کا انداز یا تو کھلے کافر کہ جنہوں نے ویسے اللہ کے دین کو اللہ کے آتوں کو قرآن کو جھٹلا دیا انکار کر دیا یا پھر ایسے لوگ جن کو علم ملا لیکن اس علم کے خلاف چلے تو یہ بھی جھٹلانے کا بلکہ یہ جھٹلانے کا انداز عام کافروں سے بدتر ہے عام کافر تو اس نے دین کو سیکھا جانا ہی نہیں پتہ ہی نہیں کہ دین کیا ہے لیکن یہ بدبخت جس کو دین کا علم حاصل ہوا ملا دل... اللہ کا دین اس کے پاس آیا لیکن اس نے اس کے خلاف چلا تو یہ جٹلانے کا انداز عام کافر سے بدتر ہے فاقص القاصص اللہ ماتا ہے کہ پس بیان کرو یہ واقعات کس سے لا الحمت کرون تاکہ لوگ غور و فکر کریں اور غور و فکر کرنے کا مقصد تاکہ ان باتوں کو سمجھ کر دیکھیں کہ لوگوں کا کیا انجام ہوا اللہ تعالیٰ نے کسی کو اگر علم دیا ہے اور اس علم کے تقاضوں کو پورا اسے نہیں کیا اس کے ساتھ نہیں چلا تو پھر کیا انجام ہوتا ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ کتوں سے اس کو ملا دیتا ہے اور کتوں کی اس کی مثالیں دیتا ہے اور کس طرح آخر سے پہلے ان کی دنیا برباد ہوتی ہے <تصفح> تو اللہ متفق الخاصََ ان کو یہ واقعات کس سے بیان کر کے سناؤ لہ اللّہ اتفق کرون تاکہ یہ غور و فکر کر کے اپنی آخت کے سنوارنے اس کے لیے غور و فکر کر سکے قوم الزین کریاتینہ سا بہت بری ہے ماثال مثال قوم الزین کردو بھی آیاتینہ اس قوم کی جنہوں نے جھٹایا ہماری آئتھوں کو وہ انفس ہمکان اور وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے اللہ نے اس کافروں کی یا گمراہ کن قسم کے ملاؤں کی دنیا مادہ پرستوں کی مثال دے کر کیا فرمایا کہ بہت بری مثال ہے اس قوم کی جنہوں نے جھٹلایا ہماری ایتوں کو بری مثال کس لحاظ سے کہ اللہ نے ان کی مثال کتے کی مثال دی ہے اور کتا جانوروں میں دیکھا جائے تو حقیقت میں سب سے ان کے غلیز ترین اور سب سے ناپاک ترین جانور ہے کوئی ایسا جارور نہیں کہ جس کا منہ ڈالنے سے جس کے ٹچ ہونے سے جس کی جس کی وجہ سے آپ کو برتن سات مرتبہ دھونا پڑے حتیٰ کہ سور بھی کہو رہا ہو خنزیر بھی اگر کسی برتن میں منہ ڈال دیتا ہے تو تب بھی اس کو ایک بار دھونا کافی ہے لیکن کتے کے بارے میں کیا فرمان ہے کہ ولاغ القلب ونا احادق ہوں فلیحصیل حسب عمر کہ اگر کتا تمہارے کسی کے برتن میں منہ ڈال دے اس کو سات مرتبہ دھو اہدا ہن بے او اولا ہن بے ایک دفعہ اس کو مٹی سے دو تو سات مرتبہ دھونا اور خصوصاً ایک دفعہ مٹی سے دھونے کا حکم کیوں ہے اس قدر جس سے پتہ چلتا ہے کہ کتے کی غلاظت کتے کی نجاست کس قدر ہے اور اسی طرح آپ وسلم کا فرمان کہ جس گھر میں کتا ہو اس گھر میں رشتہ داخل نہیں ہوتا اور جس نے بغیر کسی ضرورت کے رخوالی کے لیے نہیں شکار کے لیے نہیں اس طرح کسی ضرورت کے لیے نہیں اس کے بغیر اس شوق کے طور پر جو کتے پالے جاتے ہیں کتے رکھتے ہیں تو اس کے لیے کیا ہے ہر روز اس کے اجر میں سے ایک قیت کا اجر کم ہوتا ہے قیرات کتنا ہے <coughs> کہ جس طرح کو بڑا پہاڑ ہو بڑے پہاڑ کی طرح اس کا اجر کم ہوتا ہے کتا گھر میں رکھنے کی وجہ سے بغیر اگر رخوالی کا مقصد نہیں ہے نہ کہ اس کے پاس کوئی کھیتی ہے یا کوئی جانور ہے یا کوئی اپنے رکھوالی کا مقصد ایسی چیز یا شکار یہ چیز نہیں ہے ویسے ہی شوق کے طور پر کتا پالتا رکھتا ہے تو ہر روز اس کے اجر میں سے ایک پہاڑ کی طرح قیرات کی طرح اتنا اجر اس, اس کی کم ہوتا ہے جس سے معلوم کیا ہوتا ہے کہ یہ چیزیں ساری بیان کرنے کا مقصد کتے کی غلاظت کو اس کی نجاست کو اور اس کا ساتھ رہنے کی وجہ سے انسان کے اوپر جو غلط اثر پڑتا اس کا یعنی اس کا بیان ہوا ہے لیکن جب لوگوں کی فطرتیں الٹ جاتی ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ آج بعض لوگوں کے ہاں ان کے ساتھی ہوتے ہی کتے ہیں کسی انسان کے ساتھ ان کو شاید رہنے کی کو ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق نہیں ہوتی ان کے ساتھ رہ ان کو ان, ان کو جو ہے کتو کتوں سے مانوس ہوتے ہیں انہی کے ساتھ ان کا رہنا ہوتا ہے اور یہ جب فطرت جو ہے پل پٹ جاتی ہے کتوں جیسا انسان ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ فطرتیں ملا دیتا ہے پھر روحیں جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل جاتی ہیں روحیں ملنے کے معنیٰ کہ جس طرح کتا ہے اسی طرح کا یہ بھی بن گیا یا جس طرح کا یہ ہے اسی طرح کا اس کو اس کا اس جیسا کتا مل گیا تو یہاں پر لازمات سا عمہ بہت بری مثال ہے اللہ کے صلی اللہ علام نمایا علیہ صلی اللہ صلی کہ ہم مسلمانوں کی بری مثال نہیں ہے وہ بری مثال کی ہے کیا ہے کل کل بھی فی قی کہ جو آدمی کسی کو کوئی ہدیہ دے کر کسی کو اس طرح عطیہ دے کر کوئی چیز دے کر پھر واپس لیتا ہے آپ اس کی مثال کیسی ہے اس کی مثال کتے کی ہے جو قے کر کے اپنی قید کو خود ہی پھر چاٹتا ہے قہ کر کے پھر خود ہی اس کو چاٹتا ہے <coughs> تو اللہ مانتا ہے کہ سا عماثار قوم تو اللہ نے کتے کی مثال کیوں دی اور کیوں بہت بری مثال کیوں دیا کیوں کہا؟, کیوں کہا کیونکہ حقیقت میں کتا جو ہے اس کو بھی دیکھا جائے تو اس کا بھی صرف کھانے پینے کی حد تک شاوت کی حد تک ان چیزوں کی حد تک اس کا معاملہ ہوتا ہے آپ دیکھیں گے ہر چیز کو ہر جگہ پر سونگ رہا ہوتا ہے کہ کہیں سے کچھ کھانے کو ملے کہیں سے کچھ اس کی ضرورت پوری ہو تو ایسے ہی مادہ پرست چاہے وہ کافر ہو چاہے وہ گمراہ کن قسم کا ملا پیر ہو یا کوئی عام آدمی ہو اس کی بھی جب دنیا پرستی مادہ پرستی سے اس کی حوث اور لالچ بن جاتی ہے تو پھر اس کا حال کتے جیسا ہوتا ہے سا اباسن جو بہت بری مثال ہے القوم الدین کردبو آیات اس قوم کے جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو وہ انفوس ہم اور اپنی جانوں پر خود ہی ظلم کرتے تھے اپنی جانوں پر خود ظلم کرنے کا معنی کہ انہوں نے یہ کام کر کے اللہ کے دین کو اللہ کی آیات کو چھوڑ کر چاہے اس کا انکار کیا ہو یا اس کا علم ملنے کے بعد اس کے خلاف چلے ہوں یا مادہ پرسی کی وجہ سے اللہ کے دین کو سیکھا جانا ہی نہ ہو تینوں ہی شکلوں میں تو اپنی جانوں پر خود ہی ظلم کیا ہے اور خود ظلم کرنے کا معنی کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنا دینا اور اللہ کی نعمتوں سے اللہ کی رحمتوں سے محروم ہو جانا تو یہ ان کا حال تو اللہ تعالی نے ان کی مثال دی کہ یہ مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے یہ کام کیا آگے پڑھتے ہیں اعوذ باللہ بن الشیطان الرجیم من يهد اللہ فهو المحتدی من يهد اللہ فهو المحتدی فهو المحتدی ومن يضلل فأولائکہم الخاسرون مَنْ يَهْدِ الله فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ وَلَقَدْ تَرَى نَارَ جَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أضل اولام الغافر معد اللہ جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے فہ المحتی بس وہی حدیت پانے والا و مید لل اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے فلاحم الخاصرون پس یہی وہ لوگ ہیں جو خسارہ پانے والے ہیں و لک ذرا اناری جہنم اور یقیناً ہم نے پیدا کیا ذراانہ پیدا کیا ہم نے خلق نہ ذرا پیدا کی ہم نے جہنم جہنم کے لیے کثیر من الجن والانس بہت سے جنوں انسانوں کو لہم قلوب ان کے دل تو ہیں لا ابھی بها لیکن جس سے ان کو سمجھ نہیں ہے ان کے دل ہیں لیکن ان دلوں کو سمجھ سمجھتے نہیں ہیں ملم آئین ان کی آنکھیں ہیں لا بسرون بها جس جسے وہ دیکھتے نہیں ہیں مل اذان اور ان کے کان ہیں لا ابھی بها جن سے وہ سنتے نہیں ہیں الاء کل انعام یہ چوپائوں کی طرح کہیں کاکمانی جیسے انعام چوپائے یہ چوپائوں کی طرح کے ہیں بل ہم بلکہ چوپائوں جانوروں سے بدتر ہیں اولائکہم الغافلون یہ ہیں جو اصل غافل یا لاپرواہ لوگ ہیں ایک نمبر 178 اور ایک کی تلاوت اور ترجمہ پیش کیا گیا ہے فرماتا اللہ تعالیٰ میاں اللہ ہفا محتدی کہ جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے وہی ہے ہدایت پانے والا مقصد کیا ہے کہ ہدایت اور گمراہی اللہ کی تقدیر سے ہے اللہ کی طرف سے ہے اللہ تعالی جس کو چاہے اس کو ہدایت دیتا ہے اور جس سے چاہے اللہ تعالی اس کو گمراہ کرتا ہے اور جس سے اللہ تعالی ہدایت دے دے اس کو کوئی گمراہ کرنے والا نہیں اور جس سے اللہ تعالی گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے ہدایت دینے والا ہے اور معیودہ وب الحاد کہ جس سے اللہ تعالی گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں تو اس میں جس چیز کا بیان ہوا وہ کیا ہے کہ پہلی بات تو انسان کا اللہ کے ساتھ تعلق ہونا اگر ہدایت اور گمراہی یہ سب سے بنیادی چیز ہے انسان کی زندگی میں کہ آدمی ہدایت پالے اور گمراہی سے بچ جائے سب سے اہم ترین اس کی زندگی کا معاملہ اس کا مسئلہ ہے اگرچہ ہم نے اس کو سب سے آخر میں اور سب سے ان کے بالکل اس کو چھوڑ رکھا ہے نظر انداز کر رکھا ہے کہ ہدایت کیا ہے گمراہی کیا ہے پتہ ہی نہیں اور نہ کبھی اس کے سوچ و فکر ہے لیکن حقیقت میں دیکھا جائے تو اصل انسان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہی ہونا چاہیے کہ ہدایت اور گمراہی کا مسئلہ کہ ہدایت کیسے حاصل ہوگی گمراہی سے انسان کیسے بچے گا تو اگر سب سے بڑی چیز یہ ہے تو اس کے لیے انسان کو پھر ضرورت ہے اس ہدایت کو پانے کے لیے گمراہی سے بچنے کے اللہ سے اپنا تعلق جوڑنے کی اور جو ہم نے ذکر کیا ہے کہ سب سے بڑی سب سے بڑی اور بنیادی چیز انسان کے لیے ہدایت ہے اور گمراہی سے بچنا ہے اس کی دلیل صورت فاتح ہے کہ اللہ نے صورت فاتح ہم کو پڑھنے کا حکم دیا جو حقیقت میں دعا ہے جو دعا ہے اس میں اللہ نے ہم کو صرف ایک ہی دعا سکھائی ہے وہ دعا کیا ہے اس دن المستقیم کہ ہم کو سیدھی رعا دکھا دے تو علماء فرماتے ہیں کہ اگر ہدایت سے بڑھ کر کو اور چیز ہوتی ہدایت سے بڑھ کر کوئی اور بھی چیز ہوتی جو اس سے زیادہ قیمتی اس سے زیادہ اہم ہوتی تو اللہ ہمیں فاتح میں اس چیز کا حکم دیتے اس چیز کو مانگنے کا حکم دیتے اس کی دعا سکھاتے لیکن جب اللہ نے ہم کو ہدایت مانگنے کا حکم دیا تو اس بات کی دلیل ہے کہ ہدایت سے بڑھ کر کوئی دوسری کائنات کے اندر کوئی چیز نہیں کہ جس کے لیے انسان کی کوشش ہونی چاہیے تو جب ہدایت اس قدر اہم ہے قیمتی ہے اس قدر انسان کے لیے بنیادی اور ضروری چیز ہے اور گمراہی سے بچنا اس کے لیے اس قدر اہم ہے تو پھر اس انسان کو ضرورت ہے کہ اس ہدایت کو پانے کے لیے حاصل کرنے کے اس کا اللہ کے ساتھ تعلق ہو اسی کی طرف اس کے رجوع ہو لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان کہ جو اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دے وہ ہدایت پاتا ہے اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے فلاء اکم الخاصر و یہی لوگ جو خسارہ پانے والے ہیں تو کوئی کہنے والا کہہ سکتے ہیں تو اس کا معنی پھر انسان کا اپنا کوئی اختیار تو نہ ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ ہی جس کو چاہے ہدایت دے جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے وہی وہ ہدایت پائے گا اور جو جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے وہ خسارہ پانے والا ہے تو اس کا ظاہر معلوم یہ ہوا کہ ہدایت اور گمراہی اللہ کی طرف سے ہے اور وہی جس کو چاہے ہدایت دے جس کو چاہے گمراہ کرے اور انسان کا اپنا کوئی اختیار نہیں ہے تو اس کا جواب کیا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ ہدایت اور گمراہی اللہ کی طرف سے ہے لیکن اللہ کی تقدیر سے ہے اللہ کی تقدیر سے ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو دیکھتا ہے کہ وہ ہدایت پانے کے لائق ہے اس کے قابل ہے اس کے دل میں ہدایت پانے کی کوئی رمق ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو ہدایت کے رسوں پر چلا دیتا ہے جس طرح رسول تن کے کی آخری روایت میں کیا فرماتا ہے بلدین جاحدین صبح کہ اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے لیکن ہدایت دینے کے اللہ تعالیٰ کا نظام کیا ہے ولدینہ جاہدینہ اللہ ماتا ہے کہ جو ہمارے رستوں پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں ہدایت کی طرف آنے کی کوشش کرتے ہیں ان کے دل میں کوئی ہدایت کی رمق ہوتی ہے اگرچہ اوپر سے ظاہراً اس کے اعمال کتنے بھی برے کیوں نہ ہو لیکن دل میں دل ٹیڑا نہ ہو دل میں ہدایت ہو دل میں ہدایت کی طرف آنے کی کوئی رغبت ہو تو اللہ تعالیٰ پھر اللہ تعالیٰ کیا ہے نہ نہ دی نہ صبولہنا پھر ہم ایسے لوگوں کو اپنے رستوں پر چلا دیتے ہیں اپنے رستوں کی ہدایت دے دیتے ہیں <تصفح> تو یہ آیت اس بات کی بات دلیل ہے کہ اگرچہ قرآ کریم صرف یہاں پر نہیں اور بھی کئی جگہوں پر اس چیز کا بیان ہوا ہے کہ ہدایت اور گمراہی اللہ کی طرف سے ہے وہ جس جسے چاہے جس جس ہدایت دے جس سے چاہے گمراہ کرے لیکن یہ ہدایت اور گمراہی ایسے ہی نہیں مل جاتی بلکہ اس کے پیچھے اس کے اسباب ہیں کہ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے بندے کو اس کے دل کو دیکھتا ہے کہ جو ہدایت پارے کے قابل لائق ہوتا ہے اس کو ہدایت کے رستے پر چلا دیتا ہے جس سے کہ عبداللہ ابن مسعود کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کے دل کو دیکھا ان اللہ نظر فی قلوب العباد کہ اللہ نے بندوں کے دلوں میں دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے ان بندوں کو چنا کہ جن کے دلوں کو سب سے زیادہ ہدایات یافتہ پایا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جن آپ کے صحبت کے لیے آپ کا ساتھ دینے کے لیے ان لوگوں کا اختیار کیا حالانکہ آپ کے ہی زمانے میں کوئی دوسرے لوگ بھی تھے مکہ میں ہی مدینہ میں بھی دوسرے لوگ بھی تھے جو یا تو اپنی کفر پر باقی رہے یا ایمان کا دعویٰ کرنے کے بعد پھر بھی ان کو ایمان نہ ملا منافقت پر رہے لیکن ان کے مقابلے میں اللہ نے کچھ لوگوں کو آپ کے سچے مخلص اور ساتھی بنا کے سچے مخلص ساتھی بنا دیا کیا وجہ ہے کہ اللہ نے دلوں کو دیکھا کہ کون سا دل جو ہے وہ ہدایت کو پانے کے لائق ہے قابل ہے اس کو ہدایت دے دی کون سا دل ہے جو اس کے لائق نہیں ہے اس کو کفر پر باقی رکھا یا ایمان لانے کے باوجود بھی وہ ایمان کی حقیقت کو نہ پا سکا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اللہ دو عمروں میں سے ایک عمر سے اسلام کو قوت طاقت دے وہ عمر کون سے ہیں؟ عمر امر بنشام اور عمر بن خطاب امر ابنشام کون ہے ابو جہل ابو جہل کا نام امر بنحشام ہے اور عمر بن خطاب آپ نے دعا کی اللہ دو میں سے ایک عمر سے اسلام کو قوت طاقت دے اب اللہ کو پتہ تھا بہتر پتا تھا کہ ان دونوں عمروں میں سے کون ہے جو اسلام کے ہدایت پانے کے لائق ہے حالانکہ عقل کے اعتبار سے دیکھا جائے اپنی باتوں کے اعتبار سے سرداری کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ابو جہل جو ہے مکہ کا سردار تھا اس کی کنیت بھی ابو الحکم تھی کہ بڑا دانائی والا ہے بڑا عقل والا ہے اگر اس لحاظ سے دیکھا جائے تو ظاہراً یعنی کہ اس کو اسلام کی ہدایت ملنا چاہیے تھی لیکن اللہ نے دیکھا کہ اس کا دل ٹیڑا ہے ہدات کے قابل نہیں ہے اور عمر اگرچہ ظاہر اسلام کے خلاف تھے اس وقت اللہ کے نبی کو قتل کرنے آ رہے تھے لیکن اللہ کو پتا تھا کہ اس دل کے اندر کوئی ہدایت کی رمک ہے تو اللہ نے اس کو ہدایت دے دی تو کہنے کا مقصد کیا ہے کہ اگر ہم قرآن کریم میں یہ چیزیں پڑھتے ہیں بار بار کہ اللہ تعالیٰ ہی جس کو چاہے ہدایت دے جس کو چاہے گمراہ کرے تو اس کا مانا یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسی ہی کسی کو ہدایت دے ایسی کسی کو گمراہ کر دیتا ہے بلکہ اس ہدایت اور گمراہی کے پیچھے کوئی بنیاد ہوتی ہے اس کے کو اسباب ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دیتا ہے کہ کیوں دیتا ہے اس کے اسباب کیا ہے اور جس کو گمراہ کرتا ہے اس کی گمراہی کے وجوہات کیا ہیں <تصفح> تو اس لیے جب انسان اس کے دل میں کو ہدایت کی رمک ہوتی ہے اور ہدایت کی طرف چلنے کی اس کی کوششیں ہوتی ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت کے رسوں پر چلا دیتا ہے تو ماء اللہ تعالیٰ مئی عہدہ مئی عہد اللہ فہ المحت کہ جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دیں وہی ہدایت پانے والا جس میں اس چیز کا بیان ہوا کہ اللہ کے سوا کسی اور سے ہدایت نہیں ملتی نہ انسان خود حاصل کر سکتا ہے اور نہ کو اس کو ہدایت کے رستوں پر چلا سکتا ہے ہدایت دے سکتا ہے جب تک اللہ کی طرف سے ہدایت نہ ملے اور ہدایت سے مراد یہاں پر جو ہدایت توفیق ہے کیونکہ ہم نے صورت فاتح کی تفسیر میں ذکر کیا تھا کہ ہدایت کی دو شکلیں ہیں ہدایت کی دو شکلیں ہیں ایک شکل کیا ہے ہدایت کے معنی کسی کی رہنمائی کرنا اس کو رستہ دکھا دینا تو یہ رہنمائی رستہ دکھانا اللہ کے نبی رسول اور نبی رسولوں کے علم کو سیکھنے والے کوئی بھی اس کو دکھا سکھا سکتا ہے بتا سکتا ہے کہ ہدایت کا رستہ ہے لیکن دوسری ہدایت توفیق کہ جس میں انسان کو توفیق حاصل ہو اللہ کے دین پر چلنے کی تو وہ ہدایت جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ دوسری اعتماد ہے انقلّہ تحدیم احباب کہ آپ جس کو چاہو ہدایت نہیں دے سکتے تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کے فرمان میں یہ اللہ فول محت جس میں اس بات کا بیان کہ اللہ ہی ہدایت دیتا ہے جس کو چاہے نہ انسان خود پا سکتا ہے جب تک اللہ کی توفیق نہ ہو اور نہ ہی کوئی اس کو ہدایت کے رستے پر چلا سکتا ہے اس کو یہ چیز کر سکتا ہے جب تک اللہ تعالیٰ اس کو نہ چلا دے و می دلفلاک ام الخاص ایرون اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے بس یہی لوگ ہیں جو خسارہ پانے والے یعنی گمراہ ہونے والے ہیں جس میں اسبات کا بیان کہ جس کو اللّہ تعالیٰ گمراہ کر دے پھر اس سے بڑھ کر کو خسارہ پانے والا نہیں ملک زرا انلی جہنم اللہ ماتتا ہے کہ یقین ہم نے پیدا کیا زر آنا اور خلق نہ ایک ہی دونوں کا مانا ہے کہ یقین ہم نے پیدا کیا لی جہنم جہنم کے لیے کثیر من الجنی ونس بہت سے جن اور انسانوں کو اللہ ماتا ہے کہ ہم نے جن بہت سے جنوں انسانوں کو جہنم کے لئے پیدا کیا تو اس آیت کا بھی ظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے خود ہی پہلے سے ہی کچھ جنوں اور انسانوں کو جہنم کے لئے پیدا کر دیا ہے اب جو جہنم کے لیے پیدا ہو چکا ہے اس کا اپنا اختیار تو پھر کوئی نہ رہا اس نے جہنم کو جانے جانا ہے وہ کچھ بھی کر لے کیا خیال ہے اس کا جواب کیا ہے اللہ نے جہنم کے لیے پیدا کیا ہے کہ جن کو دیکھا ہے کہ وہ جس کی جس کے لیے دیکھا تھا اللہ کو پہلے سے علم تھا کہ یہ ایمان نہیں لائے گا کفر کرے گا یا ایمان لانے کے باوجود بے بے ایئیمان ہوگا منافقت کرے گا یا اللہ کے دین کے خلاف چلے گا کیونکہ جہنم کے جہنم میں جانے والے مختلف طرح کے لوگ ہیں ایک تو کھلے کافر ہیں اور دوسرے منافق ہیں اس نام کرے ایمان کے لبادہ اڑ کر اندر سے اس کی دشمنی کرنے والے اور تیسرے وہ بے دین دنیا پر مادہ پر سلوگ ہیں کہ جو بعض اوقات صرف ان کا ایمان دعوے کی باتوں کی حد تک ہوتا ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی تو تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جہنم کے لیے پیدا کیا کیونکہ اللہ کو پہلے سے پتا تھا کہ ابو جہل کفر کرے گا ایمان نہیں لائے گا اس کی تقدیر میں جہنم لکھ دی فراؤن کے بارے میں پتا تھا اللہ کو پہلے سے کہ یہ ایمان نہیں لائے گا اس کی تقدیر میں جہنم لکھ دی سمجھے نا تو اس اس کا یہ مانا ہے تو یہی ماننا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کے اوپر جہنم لکھ کر تقدیر اس کے اوپر ٹھونس دی ایسی بات نہیں بلکہ اللہ کی تقدیر جو ہے ہم پہلے بھی ذکر کرتے رہتے کہ اللہ کی تقدیر کیا ہے وہ اللہ کا صاحب کا علم ہے جو کچھ انسان نے کرنا تھا دنیا میں آنے کے بعد وہ اللہ تعالیٰ کو پہلے سے پتا تھا کہ انسان کیا کرے گا تو اللہ تعالیٰ کا وہ صاحب علم ہے جو اللّہ تعالیٰ نے اس کے لیے مقدر کر دیا اس کو لکھ دیا تو صاحب کا علم ہے تو یہ نہیں کہ اللّہ تعالیٰ نے کسی کے اوپر خود ہی زبردستی اس کے اوپر جہنم میں جانا یا جنت میں جانا ٹھوس ہی ہے اور اسی حوالے سے آپ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کرنے سے پہلے ہی ہر چیز کی تقدیریں مقدر کر دیں اور آسمان و زمین کو پیدا کرنے سے پچاس ہزار سال پہلے جو ہے قلم کو پیدا کیا اس کو کہا کہ لکھ دے جو کچھ ہونے والا ہے تو قلم نے کہا کیا لکھوں اللہ نے کہا قیامت تک جو ہونے والا اس کو لکھ دے تو یہ اللہ کی وہ صاحب کا تقدیریں ہیں جو اس کا اللہ تعالیٰ کو پہلے سے پتا تھا کہ کون سا انسان دنیا میں آنے کے بعد وہ کیا کرے گا ایمان لائے گا کفر کرے گا ایمان لانے کے بعد اس کے کیا عمل ہوں گے کفر کرنے کے بعد اس کے کیا, کیا، کفر کیا چیزیں ہوں گی اور اسی طرح دوسری حدیث میں آتا ہے ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت رضی اللہ اللہ نے دیکھا ہے کہ بچہ فوت ہوا آپ کے زمانے میں بچہ فوت ہوا انصار کا تو حضرت عشاہ نے کیا فرمایا تو بال ہو کہ بہت اس کے لیے کیا ہی خوشی ہے کہ اسفور مناصفیر الجنہ کہ جنت کی چڑیوں میں اسی چڑیا ہے کوئی عمل نہیں کی کوئی عمل نہیں کیا نہ کوئی برا عمل کیا نہ کوئی اچھا کیا کیونکہ بھائی بچہ ہے نابالغ ہے چھوٹا بچہ ہے تو یعنی حتائشہ کے دین میں کیا تھا کہ بچہ جو ہے سیدھا جنت میں جا رہا ہے تو آپ نے کیا فرمایا اب وغیرہ ادار کیا عائشہ عائشہ کیا یہی بات ہے یا ممکن ہے اس کے کوئی معاملہ دوسرا بھی ہو پھر آپ میں ان اللّہ خالہ کل جنّنا و خالہ قلحہ بہم بہم فی اسلحب آبا کہ اللہ نے جنت کو پیدا کیا اور جنت والوں کو پیدا کیا جب کہ ابھی پیدا ہونے سے پہلے ابھی وہ اپنے اپنے باپ کے اپنے بڑوں کی پشتوں میں تھے یعنی ابھی دنیا میں آئے بھی نہیں اسی وقت ان کا جنت میں جانا اللہ نے وہ مقدر کر دیا ہوا ہے بخالہ کنار اور اس طرح اللہ نے جہنم کو پیدا کیا بخالہ قلعہ اللّہ اور اس اس کے جہنم والوں جہنم جانے والوں کو پیدا کیا بہم فی اسلح آبا اور وہ ابھی ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے اپنی وہ اپنے باپوں کے اپنے بڑوں کی پشتوں میں ہیں۔ تو اس اس کا معنی کیا ہوا اور اسی طرح دوسری حدیث میں ہم پڑھتے ہیں کہ ابھی بچہ ماں کے رحم میں ہوتا ہے تو فشتہ آتا ہے اس میں جان ڈالتا ہے روح ڈالتا ہے اور اس کی زندگی لکھتا ہے اس کی روزی لکھتا ہے اور اس کا کیا لکھتا ہے اچھا یا برا ہونا کہ نیک ہوگا یا بد ہوگا ابھی وہ ماں کے پیٹ میں پیدا بھی نہیں ہوا تو اس کا معنی کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کو پہلے سے پتا تھا کہ دنیا میں آنے والا انسان اس کا عمل کیا ہوگا ایمان لائے گا کفر کرے گا اس کا عمل کیا ہوگا تو اللہ نے اسی وقت سے اس کے لیے ج... اس کا جنت میں جانا جہنم میں جانا اس کا لکھا ہوا ہے تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کے یہ فرمان والدر علی جہنم کا یقیناً ہم نے پیدا کیا جہنم کے لیے کثیر امین الجنی وال انس بہت سے جن و انسانوں کو کہ جن کے بارے میں اللہ کو پتا تھا کہ یہ جہنم والے عمال کریں گے جہنم والے کام کریں گے تو ان کا اللہ نے جہنمی ہونا لکھ دیا اپنی پہلے سے لیکن ان کے جہنمی ہونے کی وجہ کیا ہے آگے دیکھیے لہم قلوب لَا ان کے دل تو ہیں لیکن ان سے سمجھتے نہیں ہے آنکھیں تو ہیں لیکن ان سے دیکھتے نہیں ہے بلحم آزار لا عثماؤن بها آزار ان کے کان تو ہیں لیکن ان سے سنتے نہیں ہیں یہ ہے ان کے جہنوی ہونے کی وجہ اللہ نے تو نیمتے دے دی ہیں اللہ نے تو انسان کو پیدا کر دیا اس کو دل دی دیا اس کو سوچ سمجھ کی سمجھنے کے لیے آنکھیں دے دیكھنے كے لیے كان دے دی دے سننے كے لیے یعنی اللہ نے جو انسان کو ہدایت پانے کے وسائل پورے مہیا کر دیے اللہ نے ہر چیز اس کو مہیا کر دی اب انسان ہے کہ جب ان چیزوں سے فائدہ نہ اٹھائے آپ ایک آدمی کو گاڑی دے دیتے بھی آپ کے پاس گاڑی ہے لو اور فلاں جگہ پر چلے جاؤ اب وہ خود نہیں جاتا آپ نے تو اس كو جانے کا رستہ بھی بتا دیا جانے كے لیے وسیلہ بھی اس کو مہیا كر دیا اب وہ خود نہ جائے تو پھر جرم کس کا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی یہاں فرماتا ہے کہ جہاں تک ہماری طرف سے ان کو دل بھی دے دیے جن دلوں سے سمجھتے ہو یہاں پر اس بات کا پتہ چلا کہ اصل سمجھ سوچ کہاں پر ہے وہ دل میں ہے اصل سمجھ سوچ دل میں ہے اور یہ آج خصوصا اس دور میں مادی پر مادہ پرستی کے اس دور میں بہت بڑا یہ ایشو ہے کہ بھی دل میں سوچ ہے یا دماغ میں ہے اصل دل ہے اور قرآن کریم میں ایک نہیں بلکہ کئی جگہوں پر لانے چیز کا ذکر کیا ہے یہاں پر بھی لحمقلوب اللہ افقاہ ابھی ہاں ان کے دل تو ہے لیکن سمجھتے نہیں ہیں اور دوسری آیتوں میں اللہ نے کیا فرمایا کہ ان نے دوسری آیت صورت حج میں اللہ نے واضح طور فرمایا کہ ان کے سینوں میں وہ دل ہیں سینوں کے دلوں کے بات کی یعنی کہ بعض اوقات کہنے والا کہہ سکتے ہے کہ دل سے مراد جو ہے وہ سر کے اندر جو دماغ ہے تو اللہ نے وہاں پر صاف طور پر سینے کا ذکر کیا کہ ان کے سینوں کے اندر جو دل ہیں ان کے اندر سمجھ نہیں ہے اس لیے قرآن و سنت کا جو بیان ہے اور اللہ سے بڑھ کر کوئی انسان کو نہیں جانتا کہ انسان کیا ہے اور انسان کی صلاحیتیں کس کس طرح سے کس چیز کے اندر ہیں دا دا ڈاکٹر کچھ بھی کہہ لیں ڈاکٹروں کی ریسرچیں کچھ بھی بتا دیں ہم کہہ کہتے ہیں کہ ان سبھی سے پہلے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے کہ جس نے انسان کو پیدا کیا وہ بہتر جانتا ہے کہ انسان کیا ہے اس کی حقیقت کیا ہے اس کی کون سی چیز کون سی صلاحیت کس چیز کے لیے ہے؟ تو اللہ نے دلوں کو سوچ و فکر کا مادہ بنایا اور اللہ کے رب اللہ صاحب کہ انسان کے جسم میں ٹکڑا ہے اگر وہ صحیح ہو گیا تو پورا جسم سے اگر وہ خراب ہے تو پورا جسم سے خراب ہے وہ کیا ہے اللہ القلب وہ دل ہے تو اس لیے دل ہے جس میں سوچ و فکر کا مادہ ہے تو ان کے دل تو ہے لیکن ان سے سمجھتے نہیں ہیں کیا نہیں سمجھتے ویسے تو بہت بہت بہت, بہت, بہت بڑی سمجھ ہے دنیا کے معاملات کے اندر ایک, ایک چیز کی بہت باریکی سے پتا ہوگا وہ بڑے سائنسدان ہو گے بہت بڑے فلسفر ہوں گے بڑے پروفیسر ڈاکٹر ہوں گے بہت چیزوں کی گہرائی میں پہنچے ہوں گے لیکن جو مقصد ہے دنیا کے آنے کا اس کو نہیں سمجھے اپنے رب کو نہیں پہچانے اپنے دین کو نہیں پہچانے تو اس سے بڑھ کر پھر اور گدا کون ہے یعنی ایسا انسان یعنی ایسا شخص جو کہ اپنے رب کو نہ پہچان سکا دنیا میں آنے کے مقصد کو نہ پہچان سکا وہ اس سے بڑھ کر کوئی دوسرا گدا نہیں ہو سکتا گدے کی مثال دی جاتی ہے اس کے احمق ہونے کی بے وقوف ہونے کی تو یہ اس سے بدتر یہ شخص ہے کہ جو اپنے رب کو نہ پہچان سکا تو میں الحم غروب اللہ افقاہون ان کے دل تو ہے لیکن ان سے سمجھتے نہیں ہیں بلحم ان کی آنکھیں تو ہیں لا سیرون ابھی لیکن ان سے دیکھتے نہیں ہیں دیکھنے نہ دیکھنے کا معنی کہ حق کو دیکھنا حق کو پہچاننا اس کو جاننا اس پر چلنا ان کو اس کی توفیق نہیں ہے بلحم اعظان اللہ اسمعون ابھیا ان کے کان ہے لیکن ان سے سنتے نہیں ہیں یعنی حق بات کو سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے اور یہ دیکھیے آپ کے سامنے ہے آپ کے سامنے ہیں کس قدر لوگ کہ دین کی بات حق بات قرآن و سنت کو سننا بھی گوارا نہیں ہے عمل پیرا ہونا تو بعد بات کی باتیں ہیں سننا بھی گوارا نہیں ہے قرآن کو دیکھنا بھی گوارا نہیں ہے حق بات کی طرف آنا ہی یعنی اس کو دیکھنا بھی اس کی توفیق نہیں ہے تو جب انسان اس انداز سے اندھا بیرا ہو جائے اور دل پر عقل عقل پر تالے لگا لے تو پھر اس کے لیے سوائے جہنم کے اور کیا ہونا چاہیے اسی اللہ تعالی مائم، کل انعام یہ لوگ چوپایوں کی طرح ہے کل انعام چوپایوں کی طرح جانوروں کی طرح ہے کہ جس طرح جانور ہے اس کو سوائے اپنے ہرے چارے کے سوائے اور کسی چیز کو اس کو اوپر نظر نہیں ہوتی صرف کھانے پینے کی حد تک ان چیزوں کے حد تک اس کو ہوتا ہے اس کو کچھ اس کے پیچھے پتہ نہیں کہ مجھے کس چیز میں فائدہ ہے کس چیز میں نقصان, نقصان ہے تو اللہ ماتب الا کل انعام یہ چوپایوں کی طرح ہے بل ہم ادل بلکہ ان سے گیا گزرے ہیں چوپایوں سے بھی گمراہ ہیں ان سے بھی گیا گزرے ہیں کیسے کہ جانور پھر بھی اپنے مالک کا پہلی بات تو اپنے رب کو جانتا ہے اپنے رب کو پہچانتا ہے کوئی کیسا بھی جانور کیوں نہ ہو حتیٰ کہ وہ کتا جس کی ابھی ہم باتیں کر رہے تھے کہ دنیا کا غلیظ ترین جانور وہ بھی اپنے رب کو پہچانتا ہے اس کو بھی پتا ہے کہ میرا رب کون ہے میرا خالق مالک کون ہے لیکن یہ کافر جس کو اللہ نے عقل دی ہے دل دیا ہے سارا کچھ دیا ہے لیکن اپنے رب کو نہیں پہچانتا کتے سے بدتر ہے یہ جانور سے بدتر ہے تو بلہم ازل یہ جانوروں سے بدتر ہیں ان سے گیا گزرے ہیں کہ جانور اپنے مالک کو اپنے خالق کو جانتا ہے اپنے رب کو جانتا ہے اور پھر جس مالک جس مالک کے پاس وہ کام کرتا ہے یا فرض کر جس مالک کے پاس رہتا ہے کتا اگرچہ غلیظ سین جانور ہے لیکن اپنے مالک کا وفادار ہوتا ہے وہ مالک جس سے صرف اس کو روٹی ملتی ہے اور کچھ بھی نہیں جو صرف اس کو روٹی ڈال دیتا ہے اس کی وفاداری کرتا ہے اس کے پیچھے ہوتا ہے لیکن یہ کافر کہ جس کے لیے اللہ نے ساری مخلوقات بسا دی پورے آسمان و زمین بنا دیے ساری کائنات اس کے لیے بنا دی اور ہر چیز دنیا کی ہر نعمت اس کو دے دی جس کے اس کو جس, جس کا اس کو اعداد و شمار بھی نہیں ہے اور پھر اپنے خالق اپنے مالک کا بے وفا ہوتا ہے تو علامات بلہم عدل کہ یہ چوپاوں سے جانوروں سے بدتر ہے ان سے کیا گزرے ہیں جانور پھر بھی اپنے مالک کو اپنے خال کو اپنے, پہلی بات اپنے خالق کو رب کو جانتا ہے اور جس مالک کے پاس وہ رہتا بستا ہے اس کا بھی حق ادا کرتا ہے وفاداری کرتا ہے لیکن کافر بان پہ رب کو پہچانا اور نہ وفاداری کی اس کے ساتھ بے وفائی کی ماتا اللہ تعالیٰ بلحم اضل کے جانور سے بدتر ہے اس سے معلوم کیا ہوا کہ کافر جو ہے اللہ کا منکر جو ہے چاہے وہ اصل, اصل کافر ہو یا کسی کلما گو ہونے کے باوجود یعنی کہ اللہ کے دین کے خلاف چلتا ہو اس وہ جانوروں سے گیا گزرا ہے ان سے بدتر ہے ان کو عزت دینا ان کو سر پر اٹھانا اللہ کے قرآن کے منحص کے خلاف ہے الا ایک الغافلون الغافلوں کہ اصل یہ غافل اصل جو لا پرواہ یہ لوگ ہیں کہ جن کو پتہ ہی نہیں کہ ہم دنیا میں کیوں آئے اور دنیا سے کیوں گئے اور آنے کا مقصد کیا تھا جا جا کہاں پر رہے ہیں یہ ہے اصل غافل اصل پرواہ یہ لوگ ہیں کہ جن کو پتہ ہی نہیں کہ کدھر سے آئے کدھر جا رہے ہیں تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ ان جانور سے اس جا حیوانی زندگی سے نکل کر وہ انسانوں کی طرف آئے اور جو آنے کا دنیا میں مقصد اس کو پہچانے اللہ کے دین کو جانے دوبارہ دیکھیے آج کیا